کہانت و تت احادی سے مطالعہ بحکامل کہانت نہ بحکام تیور کہانت د کہانا یکانونا کہانا یک ہونو کہنا یکنو گزلے وال مستمل دی کہانت عبارت نے دابی نہ بالم بل عمول مستقبل بانی داداؤ کی جمور مستقبرو بارش میں کہے نہ ممکن جداؤ کئی فد فت د مستقبرو سبب دباد اس یہ نات بار سے یہ نادابی کڑی بغور اخبارات لاؤڑی یہاں پہ اعتبار تو بازی مقدمات اس آسار اسرا ان کو مجھ نہ جائز اول گا آ جاؤ خیتمار فت دو مور مستقبرو کائنات بکھری اول خبر راوڑی ناملم نواد فدیمان اجر تک سرم ناروانی بن کے آ کے دساتل فدیمانی کفر ترسی یوت تت داس لگت پہ ہاس تت مر گئی پاس واری زمانے جانت کی آدت بداؤ جتوک وکار پکو ترج دیو مل گئی جاڑ پاس پلاڑ پاؤ چی دیکھی فی السپلو رچ دیکھی فی الدوجن پید آنند فارت پاؤنل کا مر گئی پچیس پھر سی مت تیر مارا دیجن داس بت پرین بتوانی شیبانے کے نہاندی دی بتواری نہیں سی زمرگوا نے بتوانی رجاعت والا ہونی والا حادث متعلقہ بل کہانتر ان ددی اول با. نہ ہی دراتو نہ کاہنال تھا کانالغلاگان معلوم امراض معلوم دامن عزی. کروا ذکر ابھی حردا رضی اللہ سے نسل خان امن اطا کا نہ چمت مار فتمر و مستقبل ہو اختلاف الفاظ ذکر کی تو شہین حسین اسماعیل مسدت مساف فرح کی بست نہ کہ مایا طرح کا تصدیق کے چائے کے شکرانے برف نہ دس روپئے شد روپی یا خد تراغ مس امرات ہو امرتن عمرات ام ہو محالت بھی مارے کی یاخ تلا گئے مسلم حکم نف شاہ ترفنا فقط بر اماؤن دلالام محمد صلی اللہ علیہ وسلم بری دے دہاوے پران نا ان کافر پاگے بانے بری دے دہ کی تام راجر پرانسبت مساحل چدارت مساحل تلا تل حلال گڑی جائز گڑی ہلال کے نا پا اگر قول والے قلم صدل شگنستے تو کوفر کی جی کا فر دے اگر نو قریب تو قران کریم نہ پھیلن مغیب کیدا افضل مخلوقات چم بیانی کاہن پریت سنگل گردی در دروجن باچے لار کے پر نور دوڑ مسلوکی نو مستحیل گنائی گنی میں تھو بلاگار دے کنا اوہ پر عام بھی ماں محمد محمود بطہلیز میں